تواش کے درسیں پر اتباع کر دو کل استوا کے دعا اور ایک اور دس انشاءاللہ اس دعا کے توضیع میں ہوں گے